جی کوئی فتویٰ ہے شاید ہی ہے نا جی جی صاحب اور کوئی صاحب جی آپ فرمائیے جی ڈیٹول اصل مسئلہ یہ ہے دیکھیے غسل ہونا الگ چیز ہے اور ڈیٹول کا استعمال ڈیٹول میں تو پوری تحقیق اس کے فارمولے موجود ہے کہ اس میں الکوہل ہے اور الکوحل اسپرٹ یہ شراب کی اقسام میں سے ہے لہذا اس کو بدن پہ ملنا بھی جائز نہیں پینا تو ایک دوسری بات ہے کہ جیسے بعض کھانسی کے شربت ایسے ہوتے کہ جس میں الکحل کی آمیزش ہے وہ ناپاک ہو گئی الکوحل اسپرٹ ایک ہی قسم کی چیز ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ شراب نہیں بلکہ بدترین شراب ہے. یعنی آپ اندازہ اتنی حرام ہے یہ قطعی کہ ایک قطرہ اگر کا کوئے میں گر جائے کتا اگر کوئے میں گر جائے تو کتا نکال کر اسی ڈول کوئے سے نکالیں تو کنواں پاک ہو جائے گا لیکن اگر ایک قطرہ الکل اسپرڈ شراب اگر گر جائے پورا کنواں خالی کرنا ہوگا تو یہ اتنی حرام ہے ام الخبائز بھی کہا گیا لہٰذا ایسی ادویات استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے جیسے عموماً الکحل جس میں شامل ہو پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو لوگ عموماً استعمال کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے شراب کے بارے میں پوچھا گیا کہ دوا کے لیے فرما تو خود بیماری تو حرام میں شفا ہی نہیں تو جب اس میں شفا نہیں ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے ڈاکٹر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی کھانسی کا شربت لکھیں فری فرم الکحل لکھیں اور ایسی چیزیں بن گئیں اب دنیا میں جب پتہ لگ گیا کہ مسلمان الکحل سے پرہیز کر رہے ہیں تو فری فرم الکحل جو ہیں وہ دوائیاں بن گئی بلکہ اب تو ہالینڈ جیسا ملک کہ جو پرفیوم بناتا جب یہ معلوم ہوا کہ مسلمان پرفیوم استعمال نہیں کرتے تو اس نے فری فرم الکوحل کا لیبل لگا دیا اور اس میں الکوحل میں اب اسپرٹ نہیں ہوتی اور اس کی علامت یہ ہے کہ آپ اگر اس کو لیں آپ کیا کہتے ہیں پرفیوم ایسے ہاتھ پہ اپنے ماریں آپ دیکھیے ہاتھ میں ٹھنڈک محسوس ہوگی اور وہ اڑ جائے گی خوشبو تو باقی رہے گی مگر وہ اڑ جائے گی ٹھیک تو وہ لیکن جو فری فرم الکوحل ہے اسے آپ ہاتھ میں لگائیں وہ تیل کی طریقے سے باقی رہے گی اور خوشبو بھی ہوگی اس میں اور وہ ناپاک نہیں تو لہٰذا کسی بھی چیز میں چاہے بدن کے اوپر لگانے والی کوئی چیز کیوں نہ ہو لیکن الکحل کا استعمال جو ہے وہ صحیح نہیں عام ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی فرش کو صاف کرنے میں ڈیٹول ڈال دیا جائے تو اسے جراثیم مر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تو سارے بڑے لوگوں کے چوچلے ہیں بھائی کہ بس وہ اب غیر الکحل ڈالے فرش پہ پوچھا بھی نہیں لگتا اور یہ وغیرہ وغیرہ اور اب تو اس کے صابن بھی آ ہیں اب چلیے صابن میں تو یہ ہے کہ جب الکوہل والا صابن آپ لگائیں یعنی وہ جو ہے آپ کا ڈیٹول والا کیونکہ کوئی آدمی بھی جب صابن سے نہائے تو جب تک صابن کا اثر ختم نہیں ہو جائے اس وقت تک وہ نہتا رہتا ہے کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سر میں صابن اور آ جائے جب وہ نہائے گا سارا صابن جب نہنا سے نکل جائے تو بدن شرن پاک ہو گیا اس لیے کہ پورے بدن پہ پانی بہ گیا اور اس کی کوئی آمزیش یا کوئی صابن اب بدن پہ نہیں ہے اگر وہ اس میں کوئی ناجائز چیز بھی اگر صابون میں ہے مگر وہ نہ لے تو نہانے میں جب ساری چکناہٹ ظاہر ہے جب تک نہاتا آدمی جب تک اس کی چکناہٹ دور نہ ہو جائے اس لیے شرن جو ہے وہ بدن ناپاک جو تھا وہ پاک ہو گیا اور اس کا غسل بھی ہو گیا اگر اس نے صحیح طریقے سے غسل کیا